اے من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم و والسلام علی یا رسول اللہ ولی کبا صحاب یا حبیب اللہ علی یا نبی اللہ واہ علی کبا یا نور اللہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سرورِ ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم پر دروز پاک پڑتے ہیں قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعثِ حسرت ہوگی اللہ اللہجل چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے پڑتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں اور ذکر کا بھی شوق پے غوث و رضا دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو یہ آپ کو یقین کامل کی برکت ہے یہ امیرالوسنت کے مدنی مذاکرے کا تحریری مدنی گلدستہ ہے امیرالسنت کے تحریری مدنی گلدستوں کے ساتھ یہ دیکھیں گے آپ یہ ٹائٹل پہ ہی یہاں پر رکھا ہوا ہے یہ مدینہ تو کی پیشکش ہے اس میں امیرالسنت کے مدنی پھولوں کے ساتھ جو ہے اس میں اضافہ بھی کیا گیا ہے ترمیم بھی ہوتی ہے مگر یہ بنیادی طور پہ امیر سنت کے مدنی پھولوں سے اس کی روشنی حاصل کی جاتی ہے اور یہ رسالے بھی پڑھنے چاہیے تو سمجھے بھائی یہ کلاس ورک کا ہوم ورک ہو گیا کہ یہ رسالہ آپ نے پڑھنا ہے اور امیر سنت کے کتب و رسائل تو ویسے ہی پڑے ہونے چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ کے بیانات تحریری طور پر اضافے کے ساتھ اور مدوری مذاکرے تحریری طور پر اضافے کے ساتھ آتے تو یہ بھی آپ کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے اور اس کی ترکیب ہونی چاہیے اس رسالے میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں الحمد اللہ شعبہ مکتبۃ المدینہ نے امیر آہل سنت دامت برکات علیہ کے علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرے کا تحریری مدنی گلدستہ بنا یقین کامل کی برکتیں کا اجرا کر دیا ہے جس میں آشکان رسول کے لیے موجود ہے قرآن پاک کو چومنا کیسا قرآن پاک کے صندوق پر سامان رکھنا کیسا قرآن پاک پر دینی کتب رکھنا کیسا قرآن پاک ہاتھ سے چھوٹنے کا کفارہ جھوٹا خواب بیان کرنے کا اطاب بسنت میلہ اور بازی کی آفات ایمان کی حفاظت کا وطیفہ سمیت اور دیگر بہت کچھ شامل ہے رسالہ یقین کامل کی برکتیں قسط نو اپنے مکتبۃ المدینہ کی قریبی شان سے ہدیت طلب کیجیے اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیے آن لائن خریداری کے لیے وزٹ کیجیے ڈبلو ڈبلو آن لائن خریداری کا تو ایڈریس آپ کو دیا گیا ہے ڈبلو uh, سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں امیر آل سنت کے کتب و رسائل تحریری صورت میں آپ کو امیر آل سنت کے مدنی مذاکرے چاہئیں آپ مدنی مذاکرے دیکھنا چاہتے ہیں مدنی مذاکرے سننا چاہتے ہیں امیر آل سنت کے بیانات امیر آل سنت کے ڈب مدنی گلدس یعنی امیر اہل سنت ہی کے مدنی گلدسوں کے ترجمے کے بعد مختلف زبانوں میں ڈب کے جاتے ہیں اور اس سے پہلے آپ سمجھو اس کے انٹرو میں یا ٹیکس کے اندر یہ چیز واضح کرنی ہوتی ہے کہ یہ امیر سنت کے مدنی گلدستے کو اس طرح ترمیم کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے اور اس کی صورت بنائی جاتی ہے تو یہ جو مدنی گلدستے امیر سنت کے ترجمہ شدہ رسائل تو یہ چیزیں آپ کو ایک جگہ پر چاہیے تو ڈبلو ڈبلو آپ اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں یہ ایڈریس بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت معاون ہوگی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ کس نمبر نو تو یہ یقین کامل کی برکتوں کی قسط نمبر نو نہیں ہے یہ مدر مذاکروں کے تحریری رسالے کی کس نمبر نو ہے اور آہستہ آہستہ آپ دیکھتے رہے کہ قسطیں کہاں تک پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اس کے مجموعے کی اور اس پہ مزید کاموں کی بھی صورتیں ہوتی ہیں یہ آپ سمجھے کہ المدینہ تو کا بھی شعبہ تحریر کا اور اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے کام ہیں تو اس انداز سے کام چلتا چلا جاتا ہے کلاس کے بعد ہوم ورک ہوتا ہے یقینی کامل کی برکت رسالہ اس کا مطالعہ ضرور کیجئے اپنے مقت المدینہ سے حدیت حاصل بھی کیجئے ہم آپ کے سامنے مدر مذاکرے فیضان مدری مذاکرہ میں مختلف موضوعات کے ساتھ آتے ہیں کبھی ہم فیضان نماز کے ساتھ کبھی فیضان حج کبھی فیضان قربانی اور اسی طرح مختلف موضوعات کے ساتھ مدر امیر کے منوں کے سوالات امیر رسنت کے جوابات اور مختلف موضوعات اس کے ہیں اور ہمارا ایک موضوع یہ بھی ہے دلچسپ سوالات اور امیر رسنت کے ایمان افروز جوابات اور اس میں ہم آپ کو بڑے مختلف قسم کے دلچسپ مذہبی سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جانے والے معاملات کا حصہ ہوتی ہیں آج آپ کے سامنے جو مدی گلدستہ لے کر آ رہے ہیں آپ کو ایک انٹرنیشنل پرابلم کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کے پرابلمس کی طرف جاتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشنس تو ہوتی ہیں ہماری مگر اس کے سولوشنس کی طرف ہم نہیں آتے ان پرابلمس کو شارٹ آؤٹ کرنا پوائنٹ آؤٹ کرنا بات چیت کرنا تبصرے کرنا یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے مگر حل کرنے کا کمال کسی اور کے پاس ہوتا ہے آئیے آپ کو ایک پیارا سا گلدستہ دکھاتے ہیں انٹرنیشنل پرابلم تھوڑے پیسوں میں تو گزارہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی آج کل زندگی گزارنے کے لیے مال چاہیے مال شادی بیا ہو یا دیگر تقریبات یہاں تک کہ میت میں بھی تھوڑے پیسوں سے گزارہ انتہائی مشکل ہو گیا ہے یہاں تک کے قرض لے کر بھی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے زندگی میں اخراجات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ موجودہ آمدنی میں گزارا بامشکل ہے یہ کال حقیقت سالک رہا ہے پہلے ایک کماتا اور دس کھاتے اور اب دس کمانے والے پھر بھی پورا نہیں ہوتا امیر علی سنت سے سوال ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں یا پھر بڑھا لیے ہیں ان اخراجات کو کس طرح قابو کیا جائے اور قناعت کا ذہن بھی دیجیے کہ تھوڑے پر ہی کفایت کا ذہن ہو نہ کہ قرض تلے دب کر جیا جائے یہ تو انٹرنیشنل پرابلم ہے ایک طرح سے دراصل ہماری ایک تو ہرس بڑھ گئی ہے یہ بھی ذہن ہے کہ ہمارے پاس کچھ رقم جمع ہو تاکہ کالی رات کو کام آئے یعنی یہ کالی رات بولتے اس کو وہ کالی رات میں کام آئے گی رقم یعنی وقت آنے پر پھر جن کی یہاں بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کے لیے جمع کر کے رکھتے ہیں تو جو کچھ جمع پونجی ہوتی ہے نا ان کے پاس یا عورتوں کے پاس جیسے سونا ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے سونا اور ہوتا ہے بھی فرض ہو جاتی ہے لیکن یہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے جو کرنٹ آمدنی ہوتی ہے انکم اس کو کاؤنٹ کرتے اور اسی پر غربت اور امیری کا یہ نظام سمجھتے ہیں اور جس کو بولتے ہیں نا ہم کو پورا نہیں ہوتا اور آمدنی کم ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے نہ کہ وہ جمع پونجی کیپیٹل سونا جو بھی ہے وہ ہے پلاٹ ہے یا اس طرح کی کوئی جائیداد ہے اس کو بھی بعض شمار نہیں کرتے تو ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ کھانے پینے کا انداز جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا ہے کھانا ضرورت سے زیادہ پکایا جاتا ہے کئی کئی ڈشیں ہوتی ہیں اور پھر بعض جگہ تو جن کا مذہبی سہن ہوتا ہے مدنی سوچ ہوتی ہے وہ تو چلو بچہ بعد میں استعمال کر لیتے ہیں لیکن ایک تعداد ہے کہ جو بچ گیا وہ اس کو پھینک دیتی ہے روٹیوں کے تھپے تھپے پھینکتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے وہ کوڑا دان ڈسٹ بین میں دیکھے ہیں پھینک دیتے اس طرح جب یہ روٹی کی بےہرمتی ہوگی اناج پھینکا جاتا ہے اور بوتھ پھینکا جاتا ہے شادیوں میں اناج بچتا ہے دیگر تقریبات میں جو کھانا بچتا ہے وہ جو اس کی بھی جو بھی حال ہوتا ہے اس کا تو اس طرح ٹوکے پھینکنے کا رواج بہت زیادہ ہے ضائع کرنے کا رواج زیادہ ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تنگ دستی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا پورا کیسے ہوگا نہ بندہ پیٹ بھرنا چاہے نا تو بھر سکتا ہے کوئی مشکل اتنا نہیں ہے بس یہ کہ سادہ غذا پر قناعت اس کو نصیب ہو جائے لیکن اب چونکہ عمدہ غذائیں اور کئی طرح کی چاہیے تو اس لیے اب وہ تو جو ہو رہا ہے وہ بڑھ جائے گا مزید تنگ دستی بڑھے فقر و فاقہ بڑھے پھر رسم و رواج کو نبھانے کے لیے قرضے کیے جاتے ہیں سودی قرضے تک لیے جاتے ہیں تو اس میں پھنس جاتے ہیں اب جیسے کہ میت ہے اب میت نے کس نے کہا کہ آپ کو دیکھے چڑھاؤ اور شامیہ نے تانو اور رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے ان کی سیافت کرو یہ کس نے کہہ دیا یہ شریعت میں کہا ہے یہ لوگوں نے اپنے دور پر اس کو داخل کر لیا ہے صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو میٹھے میٹھے صاحب چینل کے ناظرین بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کے مسائل بن جاتے ہیں تو مسائل کے تو تبصرے ہوتے رہتے ہیں مسائل کے کی طرف آئیے یہ چیز ہو رہی ہے اس چیز کا حل کیا ہے حل جاننے کے لیے مدوری مذاکروں کی عادت بنائیں اجتماعی مدوری مذاکروں کا اپنا معمول بنا لیجئے اور خود بھی مدوری مذاکروں میں شریک ہوا کریں اور دیگر عاشقان رسول کو بھی مدوری مذاکروں میں شریک کیا کیجیے اور یہ جو ذہن ہوتا ہے مثن کناعت کا سادگی کا اور دیگر چیزوں کا اس میں ایک بڑی پیاری بات یہ بھی ہے کہ بچپن ہی سے بعض چیزوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے ان کو کھانے پینے کے معاملے میں بھی تربیت کرنی ہوتی ہے اور دیگر چیزوں کے معاملے بھی تربیت ہوتی ہے اگر بچپن سے تربیت ہوتی ہے تو اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں تربیت کیسے کرنی ہے آئیے آپ کو ایک عملی مدنی گلدستہ دکھا دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم الٹے ہاتھ سے کھڑے کھڑے پانی تو نہیں ہوئے گا بیٹا پانی سیدھے سے پینا چاہیے اور بیٹھ کر پینا چاہیے دن سانس میں پینا چاہیے دیکھ کر اجالے میں پینا چاہیے اور کھڑے کھڑے پینا یا الٹے ہاتھ سے پینا گناہ نہیں ہے لیکن سنت بھی نہیں ہے تو سنت عمل کرنے میں سواب ملے گا نا اور نابالغ کو تو ویسے گناہ نہیں ہوتا بڑا بھی پیے اُلٹے آپ سے یا کھڑے کھڑے پیے تو گناگار نہیں ہوگا لیکن وہ حدیث شریف نے کہ بھول کر کھڑے ہو کر پی لے پانی تو اس کو چاہیے کہ اس کو پے کر کے نکال لیں وہ مٹ کر دے بیٹھ کر دینا چاہیے ولّہ تعالیٰ ورسول اور سول وجل و صلی اللہ تعالیٰ مجھے پیاس لگی ہے باپا یہ آپ نے کہا مجھے پیاس لگی ہے مومن تو لوگ کہتے ہیں کہ پانی لاؤ پانی دیجیے سرکار مفتی اور ہند مولانا مستفر خان رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ سوال سے بچنے کے لیے آپ اس طرح فرماتے تھے کہ مجھے پیاس لگی ہے تو کوئی نہ کوئی خادم پانی پیش کر دیتا تھا اس طرح یہ پانی حاضر کر دیا جاتا تھا ویسا ہی یوں کہنا حرج نہیں ہے کہ مجھے پانی پلاؤ سرکار مفتی اعظم ان کی وہ ادا کو ادا کر لیا جتنا ہو سکے وہ سوال سے بچنا چاہیے اب مجھے ٹشو پیپر کی ضرورت تھی اب میں جیب میں رکھتا ہوں میں آپ کے گھر پہ اگر چاہے اس وقت دعوت پہ آیا ہوں تو میں نے ٹشو پیپر مانگا نا میں نے اپنی جیب سے نکالا عطوشيت بداك مو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد رب الحمد الحمد رب عالمین پہلے گھوٹ پہ المد اللہ دوسرے گھوٹ پر الشمد رب عالمی اور تیسرے گھوٹ پر الشمد اللہ رب العالمی پڑھنا چاہیے الوم میں امام غزالی علی رحمت اللہ علی نے یہ لکھا ہے اب یہ سیوار سے اتر آتا ہے یہ رکھے گا آپ نے یہ جمع ہو رہا تھا حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد بھائی ٹرانسفر کے بعد ہوم ورک بھی ہے پیر صاحب نے تو پانی پی کر دکھا دیا آپ کو اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں تو بہرحال مدنی منڈوں کے ساتھ بھی تربیت کا معمول ہونا چاہیے انٹرنیشنل پرابلم ہو یا ڈومیسٹک Uh, تو آپ کو جو حل کرنی ہے تربیت کا جو نظام ہے وہ بچپن سے شروع ہوتا ہے تو مدری منوں کے ساتھ ہی تربیت کی کا سلسلہ ہونا چاہیے تو مدری منوں کو بھی مدری مذاکروں کا آدھی بنانا چاہیے اور ان کے بھی سوالات ہوتے ہیں اور ہم نے فیضان مدری مذاکرہ میں مدر منوں کے لیے بھی سوالات کا سلسلہ الگ رکھا ہے ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکیں مدری منوں کی مدری مہک یعنی ہمیں سنت نے مدری منوں کے لیے جو جو سوالات مدوری پل دیے ہوئے ہوں ان کا سلسلہ آپ الگ دیکھ سکیں گے اسلامی بہنوں کے تعلق سے سلسلہ بھی آپ الگ دیکھ سکیں گے یعنی وہ کہ اسلامی بہنوں کے سوال جواب کا جو سلسلہ ہو وہ, وہ ان کی ترکیب ہو تو بہرحال اس طرح مختلف موضوعات کے ساتھ پیزان مداری مذاکرے کے عنوان سے آپ دیکھ سکیں گے امیر سنت کے مختلف مدری گلدستوں کو ہم جو لے کر آتے ایک ہی سلسلے میں وہ لاتے ہیں دلچسپ سوالات اور امیر سنت کے ایمان افروز جوابات جو اس وقت سلسلہ جاری ہے اس میں ہم آپ کو کچھ بندی گلدستے بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم امیر السنت کے آڈیو بیان کا مدنی گلدستہ بھی آپ کے لیے لے کر آتے ہیں امیر کے بیانات بھی سننے چاہیے آپ اس کی آڈیو بھی سن سکتے ہیں اور مختلف مناظر کے ساتھ اس کے مدنی گلدستے بھی ہوتے ہیں اور یہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی یعنی انگلش ترجمے کے ساتھ بھی یہ بیانات کو ٹیلی کاسٹ کرنے کی ترکیب ہوتی ہے اور ویب سائٹ کے ذریعے بھی ترکیب ہو سکتی ہے اکاڑا جامعات المدینہ ہین ہند آگرہ اور اس کے علاوہ مانڈوی ہند پر بھی کیا شکایت رسول جامع المدینہ کے ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوئے اور اب ہم چل رہے ہیں آڈیو بیان کی طرف پہ جانا چاہیے یا کھانے پینے کے اشیاء میں پلاسٹک کا استعمال اور انسانی صحت یہ بھی ہمارا ایک مدنی گلدستہ ہے بہرحال پہلے یہ مزید گلدستہ ہم اگر تیار ہوگا مجھے بتا دیا جائے گا تو ہم پہلے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں کی کچھ احتیاط سے کا مزید گلدستہ دکھاتے ہیں تیار ہے آپ کے پاس جی آپ وہ چلا دیجئے ہمارا سوال اور امیر اہل سنت دامت برکاتم کا جواب آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ آج کل عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیا کو پلاسٹک کی تھیلی میں رکھا جاتا ہے اور پلاسٹک کے برتن میں کھانا گرم کرنا یا کھانا پینا یا عام ہے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پلاسٹک کے اندر کچھ خطرناک کیمیکل ہوتے ہیں جو گرم ہونے پر کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ مضر صحت ہوتے ہیں اور کچھ صورتوں میں خطرناک بیماریوں کا سبب بھی بنتے ہیں آپ سے عرض یہ ہے کہ امت کی خیر ہواہی کے لیے ایسی حکمت بھری باتیں بتائیں کہ ہم نقصانات سے محفوظ رہیں سائنسی تحقیق کے مطابق پلاسٹک کے برتنوں میں چونکہ بعض خطرناک کیمیکلز ہوتے ہیں لہذا ان کے استعمال سے بعض اموات بھی ہوئی ہیں پلاسٹک کے برتنوں اور پلاسٹک کی چھیلیوں میں گرم غذائیں گرم چائے وغیرہ ڈالنے سے پلاسٹک کے برتن میں رکھ کر مائکرو میں غذا گرم کرنے سے اور پانی کی بوتلیں دھوپ میں رکھنے سے پلاسٹک میں موجود کیمیکل شامل ہو جاتے اور استعمال کرنے کی صورت میں غذایا پانی کے ساتھ پیٹ میں چلے جاتے ہیں اس سے بال جھڑنے کا مرض مہانج پن یعنی بے اولادی گردے کی پتھری اور گردے کے دیگر امراض بد ازمی السر جلد یعنی اسکن کی بیماریاں دل کے امراض ہتھی کے کینسر ہو جانے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں پلاسٹک کے برتنوں کے بجائے اسٹیل شیشے اور سرامکس چینی مٹی کے برتن استعمال کرنے چاہیے عاشقہ رسول کی معلومات کے لیے حرض ہے کہ فاطہ رضویہ جلد بائی صفحہ نمبر ایک پر ہے حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تانبے پیتل کے برتنوں میں کھانا پینا ثابت نہیں مٹی یا کاٹ یعنی لکڑی کے برتن تھے اور پانی کے لیے مشکیزے بھی بعض روایت کے مطابق کاچ کے برتن بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے اللہ تعالیٰ عالم و برسول عالم ازب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا سوال اور امیر اہل سنت دامت برکاتم الیہ کا جواب امیر سنت کے آڈیو مدنی مذاکرے بھی ہیں آڈیو مدنی مذاکرے مختلف مناظر کے ساتھ اس طرح آپ کو پیش کیے جاتے ہیں اور اس کے بھی آپ برکتیں حاصل کریں جامعت المدینہ سید پور بنگلہ دیش کے طلبا کرام اس وقت ہمارے درمیان ہیں اور امیر رسنت کی آڈیو حکایات مختلف مناظر کے ساتھ آپ کو پیش کی جاتی ہیں تاکہ ہم حکایتوں میں ایک دلچسپی بھی ہوتی ہے مگر امیر رسنت کی حکایت میں آپ کچھ درج دینے کی بھی ترکیب فرماتے ہیں صرف دلچسپی ہی مقصود نہیں ہوتی آپ کو سلسلہ دکھاتے ہیں ایک دلچسپ انداز سے تو ہے مگر سیکھنے کے لیے بھی اس دلچسپی کے ساتھ آپ کو کچھ مل سکے آئیے آپ کو امیر سنت کی ایک حکایت سناتے ہیں اور حکایت کا عنوان ہے جانوروں پر ظلم کی سزا حکایت جانور پر ظلم کی سزا آج سے تقریباً ایک سو پندرہ سال پہلے کا سچا واقعہ تصرف کے ساتھ پیش خدمت دریائے جہلم کے کنارے ایک قوم آباد تھی اس قوم کا ایک مکا تجیلا نوجوان تھا جسے اپنی قوت بازو پر بڑھا ناشتہ ایک بار محسن بڑا سہانا تھا عمدہ لباس پہن کر اپنا پسندیدہ ہتھیار بلبیزا لے کر دریا کے کنارے اپنی بھیسوں کو دیکھنے اپنے باڑے کی طرف چلا راستے میں جھونپڑی آئی جہاں دو بچے کھیل رہے تھے قریب ہی ایک کتیا اپنے دو پلوں کو دودھ پلا رہی تھی نوجوان نزدیک آیا تو وہ کتیا گڑر لگی نوجوان کا پارا چڑھ گیا اس پر تو کوئی انسان بھی چڑیا ڈالنے کی جورت نہیں کرتا تھا کہ جائے کہ ایک حتیر کتیا یہ ہرکت کرے نوجوان آگے بڑھا کتیا پھر اس نے اگلے لمحے بلم کی تیز نوک کتیا کے پیٹ میں چبو چبو کا کام کر دیا وہ بےچاری کی تڑپ تھی چند روز بعد اس نوجوان کا اپنے چچا جاد بھائی سے جھگڑا ہو گیا دوسرے روز کسی اور کے ہاتھوں اس کا چچا بھائی قتل ہو گیا قاتلوں نے لاش دریا برد کر دی اگلی صبح لاش وہاں کنارے آ لگی جہاں اس نوجوان کی بھی بیٹھی جگالی کر رہی تھی مقتول کے باپ نے مزکور نوجوان کو ہی قاتل قرار دیا کیونکہ کل ہی جھگڑا ہوا تھا ایف آئی آر درج کرا دی گئی اور اسے پکڑ کر گجرات دیا گیا سیشن جج میاں والی نے کیس کی سماعت کی اور اسے موت کی سزا سنائی اپیلوں کا سلسلہ ڈیڑھ سال چلتا رہا سب مسترد ہو گئے صرف وائس رائے رحم کی اپیل کا فیصلہ باقی تھا اس نوجوان ملزم کو یقین تھا کہ اسے پھانسی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے قتل کیا ہی اس کو اپنے سفارشوں پر بھی اعتماد تھا کہ وہ چھڑا لیں گے مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا پھانسی کے لیے اسے ڈسٹرکٹ کے جنگ کی کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا وہاں سوتے میں اس نے خواب میں ایک سنجید لڑکی دیکھی کہ جس کسی کو ضرورت ہو وہ زنجیر کو ہلاتا سنا کہ یہ نوجوان بھی زنجیر کی طرف بڑھتا ہے کہ اپنی بے گنائی ثابت کرے مگر یہ کا وہی کتیا اپنے دو بچوں کو ساتھ لے کر روک بن جاتی ہے اسی طرح گراتی ہے اور قریب نہیں جانے دیتی اب اس کی آنکھیں پھوتی ہیں یہ تو وہی کتیا ہے میں نے جس کے پیٹ میں بے دردی سے ملب چوبو چبو کر مار دیا تھا تمام اپیلوں سفارشیں مسترد ہو جاتی ہیں آخر کار پانچ اگست انیس سو کو صبح چار بجے اس نوجوان کو ڈسٹرکٹ جیل جھنگ میں پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے اس کا جسم خلاف معمول کافی دیر تک تڑپتا رہا گویا وہ, وہ یہ پیغام دے رہا تھا کہ دیکھے ہیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے شکا نرسلم ظلم ظلم یاد رکھیے جانور پر ظلم جو ہے یہ مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی زیادہ برا ہے مسلمان جو ہے وہ مقابلہ کر سکتا ہے جا کر وولٹ کا دروازہ کٹکھٹا سکتا ہے لیکن بے زبان مظلوم جانور کس کو فریاد کرے گا مفتی احمد یاب خان علیہ رحمت الحنان نے یہاں تک لکھا ہے کہ مظلوم جانور کی بدوہ قبول ہے صل اللہ تعالی محمد، مدنی چینل رہیے مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کرتے رہیے اور امیر السنت کی شکایت کے اندر ہمیں درس بھی ملا تو یہ ایک درس دینے کا اچھا سلسلہ ہوتا ہے ایسی چیزیں آپ کے پاس ہوں تو سوشل میڈیا پہ وائرل کرنی چاہیے لیکن جن کو سوشل میڈیا استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو مسلم جامد المدینہ کے طلبہ کے تو وہ بےچارے یہ کام نہیں کر سکتے وہ الگ بات ہے کہ وہ ضمنی طور پر تو استعمال کرتے ہی ہوں گے یہ خیر مجلس اور ان کا معاملہ ہوگا ہم اپنے سلسلے کی طرف چل رہے ہیں اور سلسلے میں ہم نے اب تک آپ کو جو چیزیں دکھائی ہیں اس میں مختلف مذہبی گلدستوں اور کچھ حکایتیں آڈیو مزید مذاکرے کا کچھ حصہ بھی آپ کو ہم نے دکھایا ہے اب ہم آپ کو امیر اہل سنت کے آڈیو بیان کی طرف لے کر جا رہے ہیں یہ مدری گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ امیر سنت کے وہ بیانات جس کو سننے کے لیے آشقان رسول جمع ہوا کرتے بعض تو دوسرے شہروں سے آیا کرتے اور آپ کے بیانات نے بہت انقلابی اقدامات کیے دعوت اسلامی کے پروان چڑھنے میں یہ بیان بھی آپ کا آ... آپ کے بیانات کا بھی کردار رہا جامعۃ المدینہ ناگور شریف ہند کے طلبا بھی ہمارے درمیان ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں قبر کی پکاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب مسجد کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے اے آدمی تیرا ناس ہو تو نے کس لیے مجھے بلا رکھا تھا کیا تجھے اتنا بھی پتہ تھا <سؤال> کہ میں کتنے کا گھر ہوں تاریخی کا گھر ہوں صرف کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے اے قبر اگر یہ ان میں سے ہے جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہے تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں چن تو پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی نور ربد اللہ عالمین جن کی بارگاہ کی طرف پرداز کر جاتی ہے یاد رکھیے قبر میں صرف عمل جائے گا آپ کی بلند پوچھیاں محلات مکانات آپ کی جانت آپ کا بینک بیلنس آپ کا وسیل کاروبار آپ کے بڑے بڑے پلاٹ آپ کے محلہ کھیت اور خوشنما باغات یہ سب آپ کے ساتھ قبر میں نہیں آئیں گے چنا حضرت حضطے سوجنا اٹوا دن سار سبھی اللہ ہے نے فرماتے ہیں جب مسجد کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بانی بان کو حرکت دیتا اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں یہ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں میری نتیں میری دولتیں کدھر ہیں تو عمل کہتا ہے کہ یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے صبح تیری قبر میں کوئی نہیں آیا مل کے پانی میں پلا کان شے کو ہے بارہ علمی تجھے سمجھا چکے مان یا مت مان علی الحبیب صلی اللہ تعالی علم محمد ہم آپ کو اپنے سلسلے میں علماء کرام کے تاثرات بھی جو امیر سنت کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ سنانے کی ہماری کچھ کوشش ہوتی ہے عرب علماء کرام کے آمد تاثرات عربی میں ان کے تاثرات اور اردو سب ٹائٹل کے ساتھ اردو ترجمے کے ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں أدم عليهم شيخهم وأساتذتهم آمين. اللهم ألف بين قلوبهم آمين. اللهم اجهر رحمتك عليهم آمين. وعلى طلابهم آمين. وعلى آل بيتهم آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى حقيقة نحن سعداء جدا برؤية فضيلة الشيخ وهؤلاء الإخوة المباركين إن شاء الله نحن الآن والأمة بأجمعها بأمثل حاجة إلى هكذا لقاءات نسأل الله تعالى أن يمد في عمر شيخنا وأن ينفعنا وإياكم به وأن تعمم هذه التجربة في كل بلدان العالم الإسلامي من أجل خدمة الإسلام والمسلمين نيابة عن الشيخ والسادة الشيوخ أشكر سماحة الشيخ وأشكركم أنتم على حسن الاستقبال وأسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأحوال والأقوال والأفعال الحقيقة كان لقاء مباركا مع فضيلة الشيخ ولعل هذا يعقينا راحة وأملا كبيرا هذه الأمة لا تزال تنجب أمثال هؤلاء الرجال لذلك أطلب من أهل كراتشي ومن أهل باكستان أن يلتفوا حول هذا العالم الكبير وستظل الأمة بخير ما دامت ملتفة حول هؤلاء العلماء سوف نستقبل كل من يأتينا من طرف هذا العالم الكبير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أحيانا الألسن تتكلم وأحيانا العيون تتكلم وهنا أرى القلوب والأرواح تتكلم الحمد لله فعض عليه بالنواجذ كما تعض على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما رأيته اليوم صباحا في الفيديو من الإنجازات هذا يدل على الاخلاص بإذن الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه أما بعد حقيقة نحن عرفنا الشيخ عن طريق القناة قناة المدني وأحببناه وتأثرنا به كثيرا مع أننا لم نكن نعرف لغته فنوصي لإخواننا الموجودين هنا والقائمين أن من لم يتأثر به وهو يعيشه دائما فهو محروم لأنه أولى بأن يتأثر به مننا لكن نسأل الله تعالى الأدب معهم وينفعنا بهم إن شاء الله تعالى ونسأل إخواننا وأجمعين أن ونأمرهم إذا جادنا الأمر أن يعضوا على الشيخ بالنواجد ليستفيدوا بلحظه كما ينتفعوا بوعظه سيد الشيخ لياس إن الله يسأل يوم القيامة عن صحبة ساعة ونحن قد جلسنا معك ساعة ولا تنسنا يوم القيامة الناج منا يأخذ بيد أخيه إن شاء الله النبي صلى عليه I know. الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد عمیر السمت کی زندگی کے بہت سے گوشے ایسے ہیں جو سیکھنے سے ہمارے لیے بہت زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا جس انداز سے پاکستان کے مختلف شہروں میں بارہا سفر رہا دنیا کے بعض ممالک میں بھی آپ کا سفر ہوا اور وہاں پر جو آپ کے معمولات تھے ان معامولات میں بھی ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سی مدری پھول ہیں تو تسکر امیر سنت کے عنوان سے ہم آپ کو مدنی گلدستہ یہ دکھاتے ہیں جس میں امیر کے واقعات ہوتے ہیں اور ہمارے جو سیکھنے کے مدری پھول ہوتے ہیں آئیے دکھاتے ہیں آپ کو میرا نام نصیر احمد اطاری ہے میرا تعلق سکھر سے ہے امیر علیہ سنتمد برکات عالیہ تقریباً انیس سو ستاسی اٹھاسی میں سکھر تشید لائے تھے یہاں پر دعوت اسلامی کا مدنی مرکز مینارا مسجد غریب آباد سکھر میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا ہفتہ وار اجتماع میں امیر سنت نے بیان فرمایا یہ میرا پہلا اجتماع تھا امیر علیہ سنت کا بیان سننے کے لیے بیان کے بعد ذکر اور دعا ہوئی اس کے بعد امیر علیہ سنت سے ملاقات ہوئی الحمد بڑی خوشی امیر علیہ سنت سے ملاقات کر کے میری شادی تھی پچیس دسمبر انیس سو تو میں شادی کا کارڈ دینے کے لیے امیر علیہ سنت کی رہائش گاہ نیا آباد میں پہلے آپ کی رہائش تھی وہاں پہنچا تو وہاں مغرب کے بعد کافی اسلام بھائی تشریف لاتے ہیں تو وہاں لنگر کھایا اس کے بعد ایک حیدرآباد کے اسلام بھائی تشریف لائے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنی شادی کا کارڈ امیر علیہ سنت کو پیش کیا تو امیر علیہ سنت ان کو مطلب نصیحت فرما رہے تھے کہ میں کراچی میں رہتا ہوں آپ کی شادی حیدرآباد میں تو میں آ نہیں سکتا میری مجبوریاں ہیں جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے بھی اپنے شادی کا کارڈ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ مسکرانے لگے اور کہا کہ ابھی تو میں نے ان کو اتنا سمجھایا اور آپ بھی مجھے دعوت دے رہے ہیں بس یہ فرما کہ پھر رشا کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا نماز کے لیے امیر علیہ شہید مسجد تھار ادھر تشریف لے گئے افسوس میرے دل میں ہوا کہ امیر علیہ نے میری دعوت قبول نہیں کی بہرحال میں چلا گیا پھر سکھر آ گیا پچیس دسمبر کو الحمدللہ میری شادی ہوئی چھبیس دسمبر کو بروز ہفتہ ولیمہ تھا تو سکھر سے بھی کچھ اسلامی بھائی میری شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے تو شام کو انہوں نے امیر علیہ سنت سے ملاقات کی اور میری شادی کا ولیمہ کا ذکر کیا کہ آج جو ہے وہ حافظ صاحب کا ولیمہ ہے تو امیر علیہ سنت فرمایا کہ ہاں وہ کاٹ دینے آئے تھے اور میں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی تھی پتہ نہیں انہوں نے کیا محسوس کیا ہوگا ان دنوں کراچی میں ہر ہفتے کو کسی مختلف علاقوں میں سنت و بھلا اجتماع ہوتا تھا جس میں امیر علیہ سنت بیان فرمایا کرتے تھے اتفاق سے چھبیس دسمبر ہفتے کے دن کو اجتماع کہیں رکھا نہیں گیا تو امیر علیہ سنت کو بڑا افسوس ہوا کہ آج اجتماع نہیں ہوا بہرحال آپ نے اسلامی بھائی کو فرمایا کہ انشاءاللہ میں وقت نکال کر ان کے ولیمے میں تشریف لاؤں گا تو اسلامی بھائی ولیمے میں آئے انہوں نے مجھے کہا کہ انشاءاللہ شاء آپ کو ہم سرپرائز دیں گے تو جب کھانا وانا کھانے سے فارغ ہوئے تو اچانک امیر سنت تشریف لے آئے ولیمے میں ایک دم مطلب دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ ماشاء اللہ ہمارے پیر و مرشد تشریف لے آئے تو سب کو خوشی ہوئی ماشاء اللہ پھر امیر سنت تشریف لائے کھانا وغیرہ تناول فرمایا اور آخر میں تحفے وغیرہ بھی مجھے دے کر گئے تو الحمدللہ جو کارڈ دیتے ہوئے دل افسردہ تھا آپ کے تشریف لانے سے الحمد بڑی خوشی اور مسرت ہوئی سارے گھر والے بھی خوش ہوئے الحمد اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا کہ امیر علیہ ہماری ولی میں میں تشریف لے آئے جوئی کا بڑا پیارا انداز رہا امیر کا اور ہے بھی اور اس طرح کی دل جوئی کا انداز جانے آنے کا وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح کی زندگی کے معمول میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے اور حالات اور واقعات بھی اس طرح کے معاملات میں پھر تبدیلی کا باعث بن جاتے ہیں تو اسلائی بھائیوں کی دل جو نا یہ نا کہ آپ جب بھی تذکرہ سنت کے یہ مندی سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ضرور ملے گی اور بڑا پیارا انداز ہوتا ہے سنت کا اور جیسے جیسے ہمیں ہم آپ کو دکھاتے رہے ہیں اور تصرے و سنت کے کئی مزے گلدستے تو ہم نے دکھائی بھی ہیں اور آگے بھی ہماری نیت ہے آپ کو دکھانے کی تو اس میں سیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اور آخر میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک منقبت مگر ہم یہ منقبت کا مدنی گلدستہ آپ کو نہیں دکھا رہے کیونکہ ہمارا وقت اپنے اختتام کی طرف آگیا ہے کبھی موقع ملے گا بند پڑا اور سلسلہ ہوا تو ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی ہم اپنے اختتام کی طرف آ چکے ہیں لیکن آخر میں ہم ایک نعرہ لگائیں گے تیار ہیں آپ لوگ ابھی اتنے ہلکی آواز سے تیار ہوں گے تو پھر نعرہ کیسے لگے گا تیار ہیں ویسے لبایک بولتے ہیں اس موقع پر ہماری ترکیب میں بھی درست ہی ہے اس موقع پر بولنے کا ٹھیک ہے جی مذاکرہ صلو على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا إلى الله أستغفر الله صلو على الحبيب صلى الله تعالى على محمد